تو تمہیں ان کے مال اور ان کی اولاد کا تعجب نہ آئے اللہ ہی چاہتا ہے کہ بنا کی زندگ میں ان چیزوں سے ان پر وبال ڈالے اور اگر کفر ہی پر ان کا دم نکل جائے